اللہ تعالیٰ و تبارک القرآن المجید بلف القان الحمد بسم اللہ الله اللّہ تمام حمد وصن تعارف و, و توصیف اللہ مجد مجت الکریم کی ذاتِ پابرکات کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مالک ششحات بھی اللہ جعلیٰ کی حمد و کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امام رسول مختصم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب تانائے غیو مالک رقاب عمند فخر ارب وجم والی کون و مکاں لا لامکاں سید انسو جان سرور لالا رخ نی تاباں سر نشین مہوشاں ماہ حوبا شہن شاہ حسین دوراں سر خیل زہرا جمالہ جلوائے صبح اظل نور ذات لم یزل باع سے تقبین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بتھا راز دار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم عام احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلم حضور انداز میں اپنی عقیدتوں عرادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجو الام علماء کرام مہمانہ عالی مرتبت جملہ یارہ نے طریقہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر چٹی ٹوپی لٹھے دی سرتاج تاج دی شاہی دا سر چٹی ٹوپی لٹھے دی سرتاج تاج فقر دی شاہی دا آج ارس منایا جا رہا ہے اج ٹوپی والے ماہی دا سال جدائیاں دا جئی دریا چین نہ دل نو آوے سال جدائیاں دا جانا دریا چین نہ دل نو آوے آخو نی محبوب میرے نو میں ول پھیرا پاوے برہوں کی اگ سی ساڑے رو رو رات گزارا پاگلوں واگوں شام سو رے تینوں واجاں مارا کلہ روندی چڈ گئے ماہی پرت کنو دے فول سونا کون سات بل بل نکل چین کسی کل نہ ہی کہڑے پاسے جا جی ایک باری سجن پیارا گھر میرے گنچے کلن امیدہ والے ہر دکھ دور ہو جائے جگر کباب جدائیاں کیتا حال دساں کی دل کا ثاقب یار حیاتی ساڑی یار کیوں نہیں ملتا اجاڑ رت میں گلاب جیسا کے تازہ شباب جیسا اجاڑ رت میں گلاب جیسا گلوں کے تازہ شباب جیسا سے ڈھونڈوں کہاں سے لاؤ حضور جناب جیسا گلاب جیسا گلوں کے تازہ شباب کہاں سے ڈھونڈوں کہاں سے لاؤ حضور والا جناب جیسا وہ راستوں میں چراغ بانٹے وہ راستوں میں چراغ بانٹے وہ منزلوں کے سراغ جیسا وہ شب گزیدوں کے آنگنوں میں اترتے ہوئے آفتاب جیسا لا, میں دل سے قرآن پہ جا رہا ہوں حضور اٹھے الوداع تو کہہ دے میں رہا ہوں الوداع تمہارا بیٹا تمہارا ساکب تمہاری رکاب جیسا کبھی جو تیری میں باتیں چھڑوں کبھی جو یادوں کی خوشبو محک بیٹرو رو ررز گزار میرے خوجا مور مہار بیٹھ رہو رو ارض گزارا میرے خواجہ مور مہار سنجا بیڈا بد ود کھاوے کوئی نیاق کے ترات منڈاوے اور سنجڑا ویڑا وڈ وڈ کھا کوئی نیاق کے ترات منڈاوے خاجہ باج آرام نہ آوے تے نہ چنگیاں لگیں ان بہاراں میرے پتا ہوں چڑ کے جان ساری رات میں جاگتی ری دقت دی آنا مڑ ہاتھ نہ آئی سی جتنے ڈگ ڈگ پی تر لے لے میری اکھ کھل جی کلاوے لیندی جان دیندی سردار کی کھلے میں مار کلا لان دردار اکھ نہ دنیا سدمے سین جان نہ بیٹھے رو رو رس گزار مڈے خاجا مار مہار اطر پے لوز نو سپڑے سونے روز پو سیری زلف نوز سوار میرے خاجا موہر مہارا کیونکہ زلف ماہی دے پیچن میں پیچ گئی بچ پیچاں پیچا بچ میں ایسی پیچی میں سمجھ لیا ہے چاوے لگ نے میں کو یار کنل دیا کے چان سردار کے یار بھی کبے جان بیٹھ رو گزارا میرے خاجا ہے مارا کسے اونٹ تائی کا نہ تاریا سے تیری شوقی میں بڑی زوردار پڑ لی فر کے ماری نکیل تین بڑی تری بندے سمجھدار پڑ لی پر اونٹے آ کے نہیں رمن سمجھی میں بھی مست ہو گئے مست رفتار پڑ لی کی ہوا سردار جنک پاٹا شے سائیاں مار پڑ دے بیٹھ رہو ارض گزارا دے کے دل چاقی تائی رے تر گیو خاجاز تز آ سارا مڈے خاجا موڑ مارا عید آئی یاد نہیں آیا شالا خیر تم دی ہار شنگار کی کرا میں اڑیو سکھا والیاں سیاں خوشی نال سمو او میں ترات گلارا بم دی گلاب فری یار نہیں آیا دمی دے کس کم دی دے جمار کے میرے اخیاں چای تائی رے در ترگی وہ خاجاز تین لیا یان کے سارا میرے خواجہ جے ہو چڑ کے ساری رات میں جگتی رہ جان نہ دتا ہاجا جے ہو چڑ کے جانا ساری رات میں جگڑ ہاتھ نہ جے وہ پی سی جگ ڈگ پہ تر لیں جی اکھ کھل جی میں مار کلاوے جان نہ دردار کیںے وہ آخ نہ کھلے نہ دنیا سدمے سہ جان نہ درگ گزار میرے خاجا مڈ عمر قدیم دے دیا جی سارا جگ تیرا متوالا میں نکرانی تو گھر گروا من لیا درتی ہار مے خاجا مہار رو رو عرض گلار میرے مہارے مہی تر اللہ کنیا بے تڑیاں ہین وتن تلوڑ عشق تڑے میں کو جل گار پہ کھ گلیاں دے رو لیک آ جا جا سونا قد پرت مہارا یور گلاب فری دے دو جا جا بلو ماڑا بیٹھے روز گزار خاجا مہاراں کے ساتھ ہی آج کی اس نشست کو دعا کی سمپ لے جا رہا ہوں اللہ آنے والوں کو برکتیں نصیب فرمائیں میرے والد گرامی جن کا آج عرص ہے اور آپ بیٹھے ہوئے انیس سو سولہ میں گرداسپور کے تحصیل بٹالہ کے ایک گاؤں وزیر چک میں پیدا ہوئے تھے پھر وہاں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر پاکستان کے بعد یہاں تشریف لے آئے اور اس بستی کا ایک ایک ذرا گواہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی حضور کے دین کی نوکری کی نشان مرد مومن بار ٹو اس عنوان سے ایک سی ڈی اسٹال پہ دستیاب ہے جس پہ میں نے والد گرامی کا مفصل تذکرہ کیا ہے اب آپ وہ خرید لیں گے تو اس میں ساری جو تفصیل ہے اس حوالے سے آپ دیکھ سکیں گے چھتیس سال تک الحمد بلا ناغا والد گرامی دلائل الخیرات کے عامل رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے اس کی برکت سے جو بھی دلائل الخیرات کا عامل ہوتا ہے اللہ اس کو حضور کا دیدار نصیب اللہ تو, اللہ تو اللہ تعالی جل شانہ نے ان کو جو برکتیں طار فرمائی تھیں اور جو ان کا پرخواست کرم تھا میں جو کچھ بھی ہوں تیری توجہ کا روپ ہوں میری زندگی تیرے پیار کا انعام ہی تو ہے وہ کیا کہا تھا حضرت میاں محمد بخش آر پہ کھڑی ہوئی کشمیر نے کہ کسے کسے تھیں کسے کسے تھیں کسے خزر الیاسوں میں نو فیض سخندہ ملیا سوڑے مرشد پاسوں تو جو کچھ ہے زندگی کا سارا حسن بہار اور رن کے انہوں نے اس راستے پر ڈالا میں ساری زندگی بھی ان کے قصیدے پڑھوں اور ان کا تذکرہ کروں میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ انہوں نے مجھے دین کے راستے پہ ڈال دیا تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیا تیری نسبت نہ ہوتی تو سگے دنیا ہوتا تو یقیناً ان کی محبتوں کا نتیجہ کہ انہوں نے مجھے اپنے بڑھاپے کے عالم جب کہ انہیں میری ضرورت تھی کہ میں ان کا معاشی طور پہ ساتھی بنوں اور ان کے بڑھاپے میں ان کی ڈھارس مند. لیکن انہوں نے مجھے اس راستے پہ ڈال دیا میری زندگی کا جو بھی اثاثہ ہے میری زندگی کا جو بھی سرمایہ ہے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر میری زندگی میں درس قرآن کا ایک لفظ بھی قبول ہوا ہے اور میری زندگی کے اندر اگر ایک شخص کی زندگی میں بھی تبدیلی آئی ہے اس کا سب ثواب میں اپنے والد رامی گیرو کو پیش کرتا ہوں اللہ ان کے درجے بلند فرمائے باقی بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرے تو زیادہ اچھا بھی نہیں لگتا میں نے حقیقت جو ہے وہ وہاں بیان کی ہے اللہ نے ان کو جو اعزازات دیے ہیں تو حضور علیہ السلام کے ساتھ قدبت کا رشتہ یہی ان کا بہت بڑا رشتہ تھا اور وہ دلائل الخرات کے عامل تھے اور روزانہ فجر کے بعد اس کی منزل پڑا کرتے تھے اور ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ دلائل الخراط دیکھے کے بیٹھتے تھے تو کائنات ہی کچھ اور ہوا کرتی تھی بلکہ آخری ایام کے اندر جب بیماری نے غلبہ کیا اور درائل الخیرات کا وظیفہ چھوٹنے لگا اور سکر کی سی وہ کیفیت طاری ہونے لگی تو ایک دن مجھے اشاع سے بلایا وہ تازہ تازہ فالج کا حملہ ہوا تھا تو فرمانے لگے کہ اشاع سے کہ یہ درائل الخیرات لاؤ چلو میں اب پڑھ نہیں سکتا تو میں آپ سے سن تو سکوں گا تو میں وہ منزل ایک دن اصل منزل انہی کی تھی بس میری زبان سے اس کو ادا ہونا تھا تو وہ مستیاں وہ کیف اور دلالخرات کے جو وہ لطف تھے وہ ابھی تک میں بھول نہیں سکا ہوں اللہ تعالیٰ شان ہو کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ میرے حضور بابا کا صدقہ آنے والے سب لوگوں پر کرم نوازیوں کا دور ادا کر ہے آپ کل سے تشریف فرما ہیں اور رات بھی محفل جاری رہی اور صبح سے پھر یہ سلسلہ در سے قرآن بھی و فجر کے بعد اور پھر دوبارہ آپ تشیف فرما فرمائیں اللہ آپ کو جزا دے اس موقعے پہ میں آپ کی آمین کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ میرے وطن کو امن عطا فرمائیں اور میرے ملک کو جو اس وقت حالات درپیش ہیں اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے جان لوگوں نے اس ملک کو غمال بنایا ہوا ہے اور انہوں نے اپنا دین مسلط کرنے کے لیے اس تکفیری گروہ نے پورے امت مسلمہ کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی سازش کی ہے اور وہ نادیدہ ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اللہ تعالیٰ جلّہ شاہ پاکستان کی خیریت فرمائے اور انشاءاللہ پاکستان خیر سے رہے گا قوموں کے اوپر مشکل وقت آتے رہتے ہیں یہ مشکل وقت ہے جو امت مسلمہ پہ بالخصوص پاکستانیوں پہ آیا ہے اس وقت ہر سم عجیب ایک صورت حال ہے اس میں ہمارا بھی قصور ہے ہمارے حکمرانوں کا بھی قصور ہے وہ کیا کہا تھا ساغر صدیقی نے کہ تا حد نظر شولے ہی شولے ہیں چمن میں اس گلشن کے نگے بان سے بھول ہوئی ہے جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس عہد کے سلطان سے بھول ہوئی ہے اور دوسرا ہمارا قصور ہے کسی نے بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے عزرت عمر فاروق کا دور دیکھا ہے ان جیسا انداز حکمرانی اختیار کیوں نہیں کرتا کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے ستر ہزار لوگ اپنے ہاتھ سے قتل کیے تھے تو کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو حضرت عمر فاروق کا دور دیکھا ہے ان جیسا حکمران کیوں نہیں بن جاتا تو جو جواب دیا ہے حجاج بن یوسف نے وہ بڑا آنکھیں کھول دینے والا جواب ہے اس نے کہا تھا تبادر تاہم مارولہ تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا تو میرے سے سودا کر لو تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ میں عمر جیسا حکمران بن جاتا آج ملک ڈولو ہے آج حالات بہت پریشان کن ہیں اور خود کچھ ببار گلی گلی داخل ہو چکے ہیں اور ملک کی سالمیت خطرے میں ہے دوسری طرف کیا ہے ہماری رسم ہنا کے تسلسل میں کوئی کمی نہیں آئی باپ کے سامنے بیٹیاں آج بھی ناچ رہی ہیں بہنیں بھائیوں کے سامنے آج بھی رقص ابلیس کر رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی زلزلے کے جھٹکے یہ چند دن قبل آپ کے دروازے پہ آئے تھے سوا لاکھ لوگ پہلے ملبے کے ڈھیر تلے بغیر کفن اور بغیر جنازے کے دفن ہو گئے اور ہم نے اس دن بھی اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی حالت کو نہیں بدلا اور اب ہم ملک کا رونا تو روتے لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ ہماری اپنی حالت کیا ہے جب اقبال رب سے شکوا کرتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں یہ شکوہ تھا اب جواب شکوا سنی اقبال جواب دے رہا ہے اللہ تعالی کی جانب سے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے سفائی دہر سے باطل کو مٹایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو وہ تمہارے بزرگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ جانوروں کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھ کر بھی اللہ کے پیغام کو آگے پہنچایا تھا آج ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم تو گھر سے نکلتے ہیں معاف کرنا گستاخی نہ ہو آج لوگ اس پہ بھی دلائل دیتے آج گھر سے نکلتا خطیب ہو یا نہ ہو وہ کہتا ہے مجھے پہلے کتنے دو گے بعد میں کتنے دو گے کیا رسول اللہ نے یوں تبلیغ کی ہے حضور کے صحابہ نے یوں پیغام پہنچایا ہے ہم اس شخص کے کردار کو کبھی نہیں بھول سکتے جو گھوڑے کی ننگی پیٹ پہ بیٹھا اور اللہ کا پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھا آگے دلدل آگئے پانی آ گیا زمین ختم ہو گئی اس نے باگے کھینچی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میرے جذبے تو جوان تھے کیا کروں تیری دھرتی ختم ہو گئی ہے تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے کیا تھے وہ لو اور کیا تھا وہ زمانہ اور آج ہماری حالت باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برقی نہ رہی شولہ میں کالی نہ رہی رہ گئی رسم آزاں روحے بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجدیں مرثیہ خان ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے ہر کوئی مست مے ذوقِ تن آسانی ہے تو مسلمہ ہو یہ اندازِ مسلمانی ہے हैदरी فقر ہے میں دولتِ عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہوگا تم خار ہوئے ہو تارکِ قران ہو گئے آج ہماری پستی اور ذبوحالو کی وجہ ہمیں خود معلوم ہے لیکن ہم اپنے رویے کو منافقانہ بنایا ہوا ہم حالات کے جبر سے ٹکرانے کے لیے عملی طور پر تیار نہیں ہیں ہم زبان سے حالات کا واویلا تو کرتے ہیں لیکن اپنے انداز کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمارا مسجد میں دین اور طرح کا ہوتا ہے گھر میں اور طرح کا ہوتا ہے جس طرح مسجد میں گئے وہاں سے ٹوپی لی سر پہ رکھی نماز پڑھی پھر ٹوپی اتار کے چلے آئے ہم جس طرح ٹوپی اتار کے رکھاتے ہیں مسجد میں نماز بھی رکھاتے ہیں ہم نماز بھی دکان پہ نہیں لے کے آتے ہم نماز بھی اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں لے کر کے نہیں آتے اس وقت ہم اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں ہماری زندگی کے تیور دچھن طریقے اس وقت اور طرح کے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو تو دلوں کے بھید جانتا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے اس کی زبان بول رہی ہے دل کیا کہہ رہا ہے دیگر می کو نند رومی کہتے ہیں جب ممبر پہ چیختے ہیں تو جب تھلے اترتے ہیں تو پھر کیفیت اور ہوتی ہے تو اللہ تو دیکھتے ہیں لوگ تو نہیں دیکھتے لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا لوگ تو دھوکا کھا لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے کالے پہاڑ کے اندر گہری غار ہے غار میں چیوٹیوں کا سوراخ ہے اس سوراخ میں جب چیوٹی چلتی ہے اور اس کے پاؤں سے جو ہلکی سی لکیر بنتی ہے جس کو خود سبھی نہیں دیکھا جا سکتا تمہارا رب اس کو یوں دیکھ رہا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھ رہا تمہارے دل میں آنے والے خیالوں سے بے خبر ہے تمہارے دماغ کی سکرین پہ آنے والی سوچوں سے وہ بے خبر ہے ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں صاحبوں ہمارے بزرگوں کا یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگی کھری اور سیدھی سادی گزارو اپنی زندگی کے اندر حسن اور جمال پیدا کرو اپنی زندگی کے اندر خوبصورتی پیدا کرو اور یہی جو ہے وہ زندگی کا حسن ہے ہم اپنے رویوں کے اندر منافقانہ ربش رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہماری گفتار کے اندر اور آج ہمارے کردار کے اندر کوئی چمک نظر نہیں آتی میرے حضور شاہ نقش بخاری علیہ رحمان جو کہ سلسل آلیہ نقش بندیہ کا سرخیل اور سلسل آلیہ نقش بندیہ کے امام ہیں آج زمانہ اس پیر کو سلام کرتا ہے آج زمانہ اس پیر کی عظمت کو کھرات پیش کرتا ہے جب ایک آپ کے مرید کو چوبارے پر لے جایا گیا چوری کا الزام لگا اور اوپر سے دھکا دیا جانے لگا تو اس نے سنا تھا کہ اوکھے ویلے پیر آیا کرتے ہیں تو اس نے بخارے کی طرف مو کر کے کہا تھا شیعن للہ چو گدائے مستمند المدد خ سنا ہے اوکھے ویلے پیر آیا کرتے ہیں میرے اوپر اس سے اوکھا ویلہ کیا ہو سکتا ہے اور وہ فریاد کرتا ہے شاہ لیلہ چو گدائے مستمند اَلْوَدَتْ خَاہم زِ شَاہِ نَقْشْمَن اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا اور وہ چبارے سے نیچے آ رہا ہے جب نیچے پہنچا حضرتِ شاہِ نَقْشْمَن بخاری کے ہاتھ آگے آپ نے نیچے بٹھا دیا تو وہ حیر آپ کب چلے تھے سے چل پڑا تھا میں بخارے سے چل پڑا آج کی عقل اسے نہیں مانتی آج لوگ کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں پڑھو قرآن کا نل کتاب وہ بولا جس کے سینے میں کتاب کا علم تھا میں تختے بلکی کو آنکھ جپکنے سے قبل لے کے آؤں گا یہ بنی اسرائیل کے ولی کی شان ہے تو امت محمدیہ کے ولی کی شان کیا ہوگا چبارے سے چل پڑا تھا میں بخارے سے چل تو وہ شاہ نقش بند بخاری رحمت اللہ تعالی کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تقریر مکمل نہیں ہوگی اگر ان کا تذکرائی دور نہ ہو اور یہ میرے لیے آپ کے لیے آج کی اس مجلس میں درس ہے سبق ہے آپ فرماتے جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دے سکتی بس اس جملے کو سمجھنے اچھی طرح اندر ہوتا ہے جس شخص کی ہزاروں فلسفے اس ایک جملے پہ قربان جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ جو تمہارے پاس بیٹھے محروم نہ رہے ہوم قوم یش کا ہوں۔ حدیث ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بد نہیں رہتا اٹھ فریدا ستے تھے میلہ ویکن جا بت کوئی بخشیا مل جاوے تم ہی بخشیا جا جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ اور اس کو مزید سادہ کر لوں جس کے کردار میں چمک نہیں ہے اس کی گفتار میں کچھ نہیں ہے سب سے پہلے اپنے کردار کو ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے جو نبے نبے لاکھ کافروں کو کلمہ توحید تو عید پڑھایا ہے آج تبلیغی جماعتیں تو آج زیادہ ہیں آج چینل کھلے ہوئے ہیں آج تو ایک کو بھی مسلمان نہیں کر رہے بلکہ مسلمانوں جو جو کو, سلامت کو سلامت کافر کر رہے, رہے ہیں اور انہوں نے نوے نوے لاکھ کافر کو کلمہ پڑھا دیا تھا کیسے پڑھا دیا تھا کہ نار کی چمکتی حضرت باہو گولے لکھ نگاہ جے عالم دیکھے کہ کسے نہ قدی چاڑے ہو ایک نگاہ جے عاشق دیکھے سہ ہزارہ تارے ہو نظر کی شوقیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو خانہ خراب کر گیا اور اقبال کہتا ہے یک نظر دی وہ آدھا بے فنا آموکتی وہاں خودک روزے کے خاش آتے مراعباس یہ نظر کی کرشمہ سازی ہے تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں ہم نے اپنے کردار کو مضبوط کر رہے ہیں بات کا تقرار ہو جاتا ہے لیکن جب مرض وہی ہو تو بار بار گولی وہی دینا بڑھتی ہے حضرت عمر فاروق کا دور ہے مسجد میں عورتیں بھی آتی ہیں مرد بھی آتی ہیں بعد میں حالات کی تحت اس کو منع کر دیا گیا عورتوں کو روک دیا گیا ایک نوجوان لڑکی مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے ایک نوجوان راستہ روک کے مزاحمت کرتا دو چار پانچ دن روک کیا اس نے کہا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں تیری ادائیں مجھے بھاگیں اور تیرا حسن ایسا ہے کہ میں متوالا ہو گئے. اور تیرے حصول میری زندگی کا ایک مقصد قرار پایا اس نے کہا اچھا دل. مجھے حاصل کرنے کے لیے کوئی شرطیں اگر میں عائد کروں تو پوری کرو گے اس نے کہا آسمان سے تارے توڑنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کروں گا رانجا بھی بنوں گا مجنو بھی بنوں گا اس نے کہا کوئی لمبی چوڑی شرطیں نہیں میری ایک شرط ہے چالیس دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں اس کے بعد چالیسویں دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں تمہارا انتظار کروں دن تک نمازیں چلتی حضرت عمر فاروق کی کرات من میں اترتی رہی ایک کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دگرگو کر تقدیر عمر چالیس دن تک نمازیں چلتی رہیں۔ من میں نور اترتا رہا جب چالیس دن کی آخری نماز کے بعد واپس جا رہا تھا اسی موڑ پہ وہ لڑکی انتظار میں کھڑی تھی یہ نظر جھکا کے گزرنے لگا اس نے کہا حسب وعدہ میں کھڑی ہوں کہا کھڑی رہو عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ د اگر میں چالیس سال بھی نمازیں پڑھاؤں اور کسی ایک شخص کے من میں بھی کوئی بات نہ ہوتا ہے تو مجھے سوچنے کی بات ضرورت ہے کہ نہیں ہے تو میرے حضور شاہد لکشمن بخاری فرماتے کہ جس کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی اس لیے وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا خاموشی گفتگو میری بے زبانی ہے زبا میری اٹھا کچھ برک لالا نے کچھ نرگس نے کچھ بل نے چمن میں چاروں طرف بکری ہوئی ہے داستان میری اڑالے توتیوں نے کمریوں نے اندلیبوں نے سب چمن والوں نے مل کے لوٹ لی ترز فغا میری تیری محفل میں بات کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن سب کچھ میرا اڑ گیا بات یہ ہے کہ جس کا کردار چمکدار ہو پھر تبلیغ نہ بھی کرے انسان باعمل ہو کسی شخص کے پاس سے بھی گزر جائے تو من میں اور اگر آواز کی گند گرج ہو لہجے کا حسن ہو اور الفاظ کا لفظ نشر ہو اور جو ہے وہ باتوں میں جادو بھی بھرا ہوا ہو لیکن دماغ کو سر تو کر جائے گی تکلیف لیکن من میں نہیں اٹھائے گی اس لیے ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ رنگ تو دکھائیں گے لیکن سینے میں ترازو ہونے کے فن سے ناشنا ہوں گے میرے بابا کی ساری زندگی سادے لفظ موٹے موٹے, موٹے قول اور مختصر باتیں لیکن جب, جب بات کرتے تو روح میں اترتے چلے جاتی یہ ہماری مشائف کا طریقہ رہا کہ بلاسل رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک شخص کو لے آیا کہنے لگے حضور کے نور کو نہیں مانتا وہ یہ لوگ اتنے زیادہ پروان نہیں چڑے تھے تو کہا کہ یہ حضور کے نور کو نہیں مانتا تو اس کا نام جو ہے وہ تھا بھی نور حسین تو کہا یہ نور حسین ہے تو یہ حضور کے نور کو نہیں مانتا تو کئی علماء کے پاس لے کر گئے ہیں دلائل دیتے ہیں آگے سے ضد کرتا ہے تو ہم نے کہا تھا اپنے پیروں کے پاس لے جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کوئی دلیل دیں تو اس کی سمجھ میں آ جائے تو آپ نے کوئی دلیل نہیں لے اس کی طرف غور سے دیکھا کہا نور حسین تو حضور کے نور کو نہیں مانتا بس من میں بجلیاں اتر گئے وہ کہنے لگا حضور میں مانتا ہوں حضور میں مانتا ہوں حض نظر کر دی وہ آدھا بھی فنا ابوکتی نظر کی جلانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے پناہ مانگے گرے تو کھانا خراب کر دے سودا لینے کے لیے بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے کہا حضور میں مانتا ہوں کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ ہے جس شخص کے کردار کی چمک من میں نہ اتر سکے اس کی گفتار بھی نہیں اترتی بختی طور پر سرشاری دے جاتے لث بھی اتا ہے لیکن من میں روشنی نہیں ہوتی تو جس کے کردار کی چمک ہو لفظ ٹوٹے ٹوٹے بھی کیوں نہ ہو اسحد بلال عند الله عشا فرمایا میرے بلال کا اسحد اللہ کی ہاں عشا بھی ہے اج تو متذنم لہجے میں اذان دینے والا اذان دے تو کوئی مسجد میں چند بوڑھوں کے علاوہ نہ آئے جو وہ گونج پڑتی تھی تو میں دل کانپتے تھے زیادہ ٹھہر جا معزن میرا دل نرز رہا ہے کہیں کعبہ گرنا جائے کریں شوخ مستعزان سے وہ ازان تھی تو بات دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے حضرت شاہ نقشبن بخاری کے اسی کول پہ آج کے اس اوس کا افتتام کرتے کہ جس شخص کا کردار جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس شخص کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی اپنے آپ کو اتنا موثر بنائیں اپنے اندر آپ جھانگ کر کے دیکھیں کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے گریز کریں جو کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے وہ دیکھے کہ باقی تین اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہیں تو کسی کی طرف انگلی نہ اٹھائیں شہد کی مکھی بنے یہ گندگی والی غلازت والی مکھی نہ بنے یہ دونوں مکھیوں کی فطرت میں فرق ہے عام مکھی سارے بروں کو چھوڑ کے زخم والی جگہ پہ بیٹھتی ہے پھر اس گند کو پھیلاتی ہے اور شہد والی مکھی جو ہے وہ کڑوے رس کو بھی چوستی ہے تو اس سے بھی میٹھا شہد پیدا کرتا ہے آپ جہاں بھی جائیں وہاں سے ہدایت لے کے آئیں کسی نے حضرت لقمان حکیم سے پوچھا تھا عقل کہاں سے آتی ہے کہا سے تو بے بیوقوفوں سے بھی آ جاتی ہے اس لیے شہد کی مکھی بننے کا مزاج بنائیں۔ کسی کو کیا دیکھیں یہ تصوف کی جانا یہ جملہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کوئی نقص دیکھنے کا شوق ہو تو وہ اپنے میں دیکھو اور خوبی دیکھنے کا شوق آئے تو وہ دوسروں میں دیکھ لو اور ہم دوسروں کی طرف تو دیکھتے اپنی طرف نہیں غور ہم اپنے اندر دیکھیں پاپیرا اندر چاہتی ہوئی اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے اندر صاف ہو گیا تو سب کچھ صاف ہو گیا جب آئینہ نہ اپنا صاف ہوگا دوسرے بھی ستھرے نظر آئیں گے ورنہ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی گن نظر آئے گا وہ ایک زمانے میں ایک شخص تھا جو پیر کی تلاش میں نکلا تو پھر کہنے لگا میں ننانوے پیروں کے پاس گیا جب سوے پیر کے پاس پہنچا تو کہنے لگا ننانوے پیروں کے پاس گیا ہوں میں نے ہر جگہ سے ایک ایک کمی اور ہی نوٹ کی اور اب کے پاس آیا ہو تو چند آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں حضرت آپ محتاط رہیے گا میں آپ کی بھی وہ شاید نوٹ کر لوں اگر اچھائی میری قسمت میں ہوئی تو وہ بھی مل جائے گی میں 99 جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہو کر کے آیا ہوں کہ میں نے خامیاں نوٹ کی تو وہ بزرگ فرمانے لگے تیری قسمت پہ جو ہے وہ مجھے ترس آتا ہے تو 99 چوکٹوں سے ہو کے آیا اور ہر جگہ سے ایک ایک خامی لے کے آیا کاش کی ہر جگہ سے ایک ایک خوبی جمع کرتا رہتا اس وقت تیرے پاس کتنی خوبیوں کا خردانہ ہوتا لیکن ہر شخص, شخص جو ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق حاصل کرتا ہے ہم اپنے آپ کو موثر بنائیں اپنے آپ کو صاف کریں اپنے باطن کا آئینہ سسرا کریں پھر اس آئینے کے اندر تمہیں جمال رب بھی نظر آئے گا جمال حبیب بھی نظر آئے گا پھر اعتراض ہوگا کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ لگتا ہے یہی صوفیہ کا درس ہے اور یہی ان کی محبت ہے اللہ آپ کو اپنی رحمتوں اور